بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیب جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تنزیح کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا اي يضل الذين امنوا تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے قبركم تنعند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر پرے جمع کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بے شک محبوب کردگار ہیں تو لو کتا بہ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 رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة وهبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء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 منو دل کمانا تجا ہوتی تم جی کم بنا بن علی مومنو میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں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 اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے جنات من تحتها في جنات ذلك الفوز وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ ہے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا یہ بڑی کامیابی ہے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 الله كما قَالَ عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة مومنو اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسا ابن مریم نے ہماریوں سے کہا کہ بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں ہماریوں نے کہا